میرا علی میرا عبد الواحد نہیں ہوا بھی لکھو سبھی لکھو اس کے بعد سبھی عبد الرحمان عبد الرحمان لکھو نا کون سی ناد پڑھو ٹھنڈی سوال ہے ریان, خبرد سرáng, خبرد ریان کبیر ریحان کبیر کسانا سبھی سبھی ریحان ریان لکھو محمد لکھو اگے لکھو میرے دل میں آزاد محمد میرے دل میں میرے دل ریحان ریحان ریحان کبیر کبیر کبیر اس شور نہ کرو سائم جو کیا نام رات کون سی نا سکھ کبیر جول فلیٹ پر ہوگی کتنے بجے 9 بجے دی جول ہاں علی رضا مالک علی رضا خان مالک علی رضا کیڑا علی رضا وہ مالک علی رضا خان کون ہے مالک علی نا کیا ایڑی نا گنبد लिखो लिखो बड़े लिखो। को है जिंदगी मनी آپ کا نام احماد ہے آپ کا ہو گیا چلو یہ عبدالواحد پڑھسی یہ کار یا شلوت کار پڑھ رہے تھے پرسوں پڑھنا بھی یا نہ پتا یار نہ پتا نار گل تھنی یا دیکھ وال آپ